الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان اللہ ليطيع ایمانکم قال الله تبارک و تعالی فی شان حبیبہی مخبرن و آمراہ منو سو سلیم تسلیم السلۃ و سلام علئی کیا سی یا رسول الله ابیادیا تویا رابیا نبی اللہ السلطل علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سیدی يا محمد الرسول اللہ الحمد للہ حرب العالمین آج بخاری شریف کی حدیث نمبر تیئیس اور چوبیس دو حدیث جو ہیں وہ ان کا درس ہوگا لیکن شاید یہ ممکن نہ ہو کہ دو حدیثیں میں مکمل کر سکوں اور دوسری حدیث کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور عرض کروں گا پہلی حدیث یہ ہے اس کے باپ کا انوان یہ ہے الحیا حیا ایمان ہے اور اس کی عبارت اس طرح ہے حد صنا ابن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعذ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعو فإن من الإيمان اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری مرد کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیح، نصیحت کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ, چھوڑ دو بے شک حیا ایمان ہے تو گرامی قدر یہ حدیث پاک جو ہے اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب ایمان میں اور دوسری جگہ آپ نے اس کا درخت جو ہے پہلے بھی سنا ہے پہلے بھی ایک حدیث میں الحیا شعبۃ المان حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے وہ پہلے حدیث گزر چکی ہے لیکن اسی حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب البر وسیلہ میں بھی ذکر کیا ہے اور ابوداؤد نسائی اور ترمزین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض کے معنی نصیحت کرنے یا یاد دلانے کے ہیں کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب اس انصاری کے پاس سے گزرے واہ یادو آخواہ فی الحیا وہ باز کر رہا تھا یا کا لفظ موجود ہے تو وہ باز کر رہا تھا بعض کے معنی نصیحت یاد دلانے کی ہیں یعنی کسی چیز کے ڈرانے سے بھی آتے ہیں وہ انصاری اپنے بھائی کو حیا کرنے کی تلقین کر رہے تھے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا مت کرو کیونکہ حیا ایمان کی نشانی ہے یعنی جیسے ایمان معاشی سے روکتا ہے اسی طرح حیا بھی روکتی ہے یعنی کوئی آدمی اصلاً وہ اسلام پر ہو اور نبس وہ شریف ہو تو اسے برائی کرتے ہوئے حیا آتی ہے اور یہ حیا جو ہے وہ معاصی یعنی گنا سے روکتی ہے اور اسی طرح حیا بھی برائی سے روکتی ہے حیا دراصل اس کفیت کا نام ہے جو انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کہ اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی اسے ایب لگائے گا یا اس کی مذمت کرے گا تو جناب والا یہ ترک فیل جو ہے حیا کے لوازم میں سے ہے اور غالباً اسی لیے علماء نے ترک فیل کا نام حیا رکھا ہے اور سلیم طبیعتیں جو ہیں نرم طبیعتیں جو ہیں اور صحیح اور اچھی اچھی طبیعتیں جو ہیں اس, اس کام کے کرنے میں حیا کرتی ہیں جو کبھی ہوتے ہیں یعنی برے فعل ہوتے ہیں ان, ان کے کرنے میں حیا کرتے ہیں تو لیکن جہیں لوگ نیک کام کرنے میں بھی حیا کرتے ہیں اب تو زمانہ کا زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے میں حیا آتی ہے اور لوگوں کو جناب والا روزہ رکھنے میں حیا آتی ہے اور لوگوں کو نیک اال کرنے سے میں حیا آتی ہے وہ لوگ جو ہیں اب برائی کو روکنے پر حیا نہیں کرتے برائی اعلان کرتے ہیں اور حیا جو ہے حیا جو ہے وہ برائی سے روکتی ہے تو اس لیے یہاں جو یہ حدیث میں جو ذکر ہے تو حضور علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مر رج المن الفار وزا فلحئی کال رسلم امین المان یہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے قریب سے جب گزرے تو وہ اس کا بھائی جو ہے اس کو حیا کے متعلق باز کر رہا تھا نصیحت کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آپ نے فرمایا جانے دو کیونکہ حیا کرنے سے اس کو منع نہ کرو کیوں کہ حیا بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہی بات میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ مومن جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ برائی کو دیکھتا ہے تو برائی کی طرف مائل ہونے میں وہ حیا کرتا ہے اور اسے عیب سمجھتا ہے اسی لیے حیا جو ہے ایمان کے شعبوں میں سے یہ شعبہ ہے لیکن اس حدیث میں باب الحیائی من علی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے گا کہ پہلے جو تھے وہ تھے الحیا و شوبۃ المان جو پہلے حدیث گزر گئی ہے اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب حیا ایمان کا جز ہے تو جس میں حیا نہ ہو تو کیا اس میں ایمان نہ ہوگا نہیں یہ بات نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ آدمی کبیرہ غنا، غ... غناؤں کا مرتکب ہوگا اور گناگار ہوگا اور وہ اس کا, اس کا یہ ہے کہ حیا جو ہے حقیقت ایمان سے ہے بلکہ حیا تو مکملات جو ہیں ایمان کی تکمیل کرنے والی جو چیزیں ہیں ایمان کو مکمل کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ, وہ اس, اس میں حیا ہے اور اس میں نبی جو ہے وہ کمال کی ہے اور حقیقی نبی نہیں ہے تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمایا حیا ایمان اور اس کو اس لیے فرمایا کہ یہ عمل ہے اور عمل پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ میں نے وہ آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں ماں کا نل ایمان کم اور اس آیت کریما میں دوسرے پارے کے پہلے رقوع میں یہ آیت کریمہ کا ایک جز ہے اس میں ایمان کو جو ہے وہ نماز کے معنوں میں لیا گیا ہے اور مفسرین نے یہاں حکم کو مانا جو ہے نا وہ کیا ہے اور سلاد پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے اور اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ اگر فعین الحیا امین المان ایک ایسا موقد کلام ہے وہاں یہ کہتے ہیں کہ جہاں مخاطب شک یا انکار کرے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب نہ تو شک کرتا تھا اور نہ ہی انکار کرتا تھا تو اس کا جواب جی یہ ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کو حیا سے منع کرتا تھا اگر حیا کے ایمان ہونے کا مطرف ہوتا تو حیا سے منع نہ کرتا گویا وہ منکر تھا اور اس کو منکر سمجھا گیا ہے کیونکہ جب مخاطب پر انکار کی علامت ہو تو اسے منکر اقرار دے کر کلام کیا جاتا ہے جیسے منکروں سے کلام کیا جاتا ہے اور اس کے حسب انکار تاکیدات جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں اگر یا اگر انکار یا صورت انکار نہ بھی ہو تو واقعہ اور مقام کے اہتمام کے لیے بھی تاکید لائی جاتی ہے جیسا کہ علامہ تیمیر رحمت اللہ علیہ نے حیا کے معنی یہ کیے ہیں کہ کسی چیز کے متوقع خوف اور حراس کی وجہ سے کسی شہر کو ترک کر دیا جائے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وسط نسا یعنی وہ تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے اور انہیں قتل نہیں کرتے تھے اور حیا ایمان اس لیے ہے کہ انسان حیا کی وجہ سے کہ وہ ایسے اپال چھوڑ دیتا ہے جو جن کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے منع امور کو چھوڑ دیتا ہے اس سے رک جاتا ہے اور اگر یہ سوال پوچھا جائے حیا ایمان کا حصہ ہے تو پھر دوبارہ کیوں ذکر کیا کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا کہ آپ نے پچھلے درسوں میں سنا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الحیا و الایمان جو ہے وہ اس کو اس بات پر دلیل لائے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ کیوں یہاں نقل کیا ہے تو اس لیے یہاں یہاں یہ کہا جائے گا کہ وہاں ایمان کے شعبوں میں سے ذکر کیا ہے اور یہاں اس صحابی کو اس عمل سے روکنے کے لیے یہاں ذکر کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے پانچ راوی ہیں جو کہ پہلے کی طرح یہ بھی سنتے جائے کہ ایک عبداللہ اللہ بن یوسف ہیں وہ دمشق میں موقین تھے جیسا کہ ان کے حالات جو ہیں پچھلے درسوں میں بیان کیے جا چکے ہیں دوسرا امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی بھی آپ سن چکے ہیں اور تیسرے محمد بن مسلم بن شہاب ہیں امام ظہری رحمت اللہ علیہ کے بھی حالات جو ہیں وہ آپ سن چکے ہیں اور چوتھے جو ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان میں ہے یہ جلیل القدر جو ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ آپ جلیل القدر تابی ہیں اور ایک قول کے مطابق مدینہ منورہ کے جو سات تھے ان سات فکہ میں سے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نو جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے پوتے ہیں ان سات فکہ میں سے ایک یہ بھی ہے اور ابن مسیب رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سالم اپنے والد عبداللہ کے بالکل مشابہ تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سالم بن عبداللہ کے زمانے میں ضہط اور تقوا میں پہلے گزرے ہوئے جو صالحین تھے وہ ان سے بہت مشابہ تھے دو درم سے وہ کپڑا خرید کر پہنا کرتے تھے اور امام ابن راہویہ نے یہ کہا ہے کہ جناب تمام سندے صحیح تمام سندوں سے بخاری شریف میں جتنی بھی سندے ہیں یا دیگر کتابوں میں جو سند ہیں ان سب میں صحیح تر سند یہ ہے کہ امام زہری رحمت اللہ علیہ اور وہ حضرت سالم بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ حضرت سالم اپنے باپ سے روایت بیان کریں اور یہ سب سے صحیح سند ہے یعنی جس سند میں امام زہری حضرت سالم کو لیں اور سالم اپنے بال سے روایت کریں اور یہ صحیح تر جو ہے نا وہ سند ہے اور حضرت عبداللہ کو سالم سے بہت محبت تھی اور انہیں بوسا دیا کرتے تھے کہتے تھے کیا کہ تم شہ کے شیخ کو بوسا دینے پر تعجب نہیں کرتے ایک سو چھے ہجری میں مدینہ منورہ میں پود ہوئے ہیں اور حسام بن عبد الملک نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے عبداللہ عاصم اور حمزہ بلال واقد اور زید ان کے بائی ہیں اور ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے سالم کو وسیعت برمائی تھی اور اس کے پانچویں راوی جو ہیں وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جن کے بارے میں آپ پہلے جو ہے وہ سماعت پر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا مرتبہ ہے اب بات یہ ہے کہ تھوڑی سی تشریح جو ہے حیا کے بارے میں اور ہو جائے اور یہ لفظ جو ہے کبھی کبھی اللہ رب العزت بھی اس کو استعمال فرماتے ہیں اور حضور علیہ سلاۃ سلام کی حدیث مبارکہ میں کثرت سے یہ لفظ جو ہے وہ موجود ہے جیسا کہ کنز المال شریف میں اس کی جلد نمبر پندرہ میں یہ حدیث موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خادم میں خاص تھے دس سال تک حضور علیہ وسلام آپ کی خدمت میں یہ رہے ہیں اور حضور علیہ سلاۃ وسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے اور انہی کے بارے میں انہی کی والدہ اے اللہ، نے اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے ان کے لیے کسرت اولاد کی دعا فرمائی کثر مالکی دعا فرمائی اور جناب والا ہر دو... کثرت عمر کی دعا فرمائی اور یہ دیکھے حضور علیہ سلاۃ و سلام کی دعا اور میرا تو ایمان یہ ہے حضور علی سلاسلام کی دعا تو ایسی ہے کہ ایجابت نے جھک کر گلے سے لگایا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد حضور علی سلات و سلام آپ کی دعا کا یہ اثر تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اولاد اتنی سر سے ہوئی ہے جن میں مرنے والے جو ہیں میری زندگی میں اٹھانوے کو میں دفن کر چکا ہوں اور انی کا ایک باغ تھا جس میں ایک تھا جس میں عبر کی خوشبو آیا کرتی تھی انہی کے کنویں میں حضور علی سلاۃسلام نے لاب دہن شریف ڈالا تھا تو گرامی قدر او حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑے ہو جائیں اللہ تعالی ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے جی اللہ انہیں عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے امام جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن نجار رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جامع میں القبر جلدو میں یہ روایت موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوڑھا شخص صحیح عمل کرتا ہے اور پابندی سے سنت پر عمل کرتا ہے اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ کوئی سوال کرے اور اللہ اس کو اس کو نہ دے یہ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان پر مارے ہیں اور دوسری اسی کتاب میں جامع اللہ حدیث القبرہ جل دو میں حضرت ابو سعید خزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں جن کی حالات زندگی غالباً کل یا پرسوں میں نے رض کی تھی ایک دو درسی گزرا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑے تو اللہ کو اس سے حیاتی ہے کہ وہ اپنے اپنی کسی حاجت کا سوال کرے اور اس کا پورا ہونے سے پہلے ہی وہ لوٹ جائے تو یہ جناب والا ایسی حدیثیں موجود ہیں اور اسی طرح کی صرف اسی میں اسی میں نہیں ہے بلکہ ابو داؤ شریف پڑھ کر دیکھ لیجئے گا ابو داول شریف میں جلد پہلی میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالی انو بیان فرماتے ہیں اور سلیمان پارسی رضی اللہ و تعالیٰ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلیمان میری اہل بیت سے ہے سلیمان میری آل باس ہے وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب جو ہے حیادار کریم ہے اور جب بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ان کو خالی لٹانے سے حیا فرماتا ہے یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اور امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن ابو داؤد شریف میں اس کو نقل فرمایا ہے اور اسی طرح امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے بھی اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہو کر بندوں کی بات ٹالنے اور ان کی دعا جو ہے اس کو مسترد کرنے سے حیا فرماتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اس کے حکم پر عمل نہ کرنے سے بندوں کو کس قدر حیا کرنی چاہیے آج الٹ زمانہ ہو گیا ہے جن کاموں میں حیا کرنی چاہیے ان کاموں میں حیا کرتے نہیں ہیں اور جن کاموں میں نہیں کرنی چاہیے تو ان کاموں میں حیا کرتے ہیں مثلا کسی کو کوئی کہے یار مجھے نماز سنا دے وہ کہے گا یار مجھے شرم آتی ہے حیا آتی ہے ارے بھائی کو قرآن کی صورت سنا تو کہے گا مجھے شرم آتی ہے حیا آتی ہے جب اس کو کہیں یار تو کوئی نا شریف ہی سنا دے کہے گا نہیں مجھے شرم آتی ہے حیا آتی ہے حالانکہ وہ قرآن کو جانتا ہوتا ہے کئی میں نے حفاظ ایسے دیکھے ہیں کہ کہیں قرآن کی تلاوت کرنی پڑ جائے تو وہ جنابے والا وہ کہتے نہیں میں نہیں کر سکتا مجھے شرم آتی ہے ہاں جی اور نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے اور اللہ کا ذکر کرنے میں شرم آتی ہے لیکن وہ کام جو بے حیائی کے ہوتے ہیں بے شرمی کے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ نے منع فرمایا ہے وہ کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرتے بلکہ ان کے کرنے میں فخر سمجھتے ہیں الب اللہ تعالی تو اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے بچائے رکھے جن کے کرنے سے حضور علیہ سلاۃ وسلام نہ خوش ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو ایسے کام کرنے کی توفیق نہ عطا فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو اور اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے اس حدیث کو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ بیان کر دوں لیکن ممکن نہیں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے اور وہ حدیث اس طرح ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں باب باندھا ہے فائنتابو و اقامات خلو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ یہ باپ بندہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور یہ حدیث نمبر چوبیس ہے اور اس کی سند اس طرح ہے حدثنا ثنا عبد اللہ محمد مسندیو کالا حد ثنا ابو روح حرامیو بن عمارا کالا حد ثنا شوبت ان واقع بن محمد کالا سمیت حد تو ابن, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا عمیر تو ان کا حت یشہد اللہ اللہ عن محمد رسول اللہ وقیم السلام ویزکا ایسمنی دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا اللہ بحق الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ و اللَّهِ اور اس کا بار جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باندھا ہے وہ یہ ہے اگر وہ طائب ہو جائیں نماز ادا کریں زکوٰۃ دیں اور اس کی ان کی راہ کو خالی کر دو یہ میرے نبی علیہ السلام کا پرمان ہے اور اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے حضرت عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کے وہ گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں جب یہ کریں گے تو مجھ سے اپنے خون مال محفوظ کر لیں گے مگر ان کے حق سے نہیں بچ سکیں گے ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس باب سے غرض امور ایمان کا باب ہے اور اعمال ایمان میں سے ہیں اور یہ آیت کریمہ اور حدیث شریف اس کی دلیل ہے امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے نماز کے تارک اور زکوٰۃ منع کرنے والے کی راہ خالی نہیں کی جائے گی اس سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جناب وہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں اور جنہوں نے نماز کا نماز کو جناب انہوں نے چھوڑ دیا ہے ان کے رد کا ارادہ فرمایا ہے اور ان میں سے ایک فرقہ وہ بھی ہے جو مرجیہ ہے ان کا رد ہے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے عمل کی اب ضرورت نہیں عمل جو ہے ایمان بس ایمان کسی کو حاصل ہو گیا اب وہ جنتی ہے تو اس آئےت کریمہ سے معلوم ہوا نماز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی گرفت ہے اور اعمال ایمان میں سے ہے اور اس کی شرح اس طرح ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے ان کا اس کا خون جو ہے اسلام میں محفوظ ہے اس لیے اس حدیث کو کتاب ایمان میں ذکر کیا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ ایمانیات میں سے ہیں اور جو نماز اور زکوۃ کو منع کرنے والوں سے جنگ کرنی ہوگی اور اس حدیث میں آپ دیکھ لیں سیدنا فاروق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مان نے نے زکوات سے جنگ کی ہے اور آپ نے فرمایا جب تک اگر کسی کے اونٹ کے نکیل جو ہے وہ بھی زکوت میں آتی ہوگی جب تک ادا نہیں کرے گا تو میں اسے سے جنگوں گا اور طرح زکوٰۃ کا منکر جو ہے یہ ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے نماز جو ہے ضروریات دین سے ہے اگر کوئی انکار کر دے تو منکر کا ہے انکار کرنے والا کافر ہے لیکن کوئی آدمی گنا کی وجہ صرف غفلت کی وجہ سے نہیں پڑتا لیکن انکار نہیں کرتا لیکن اس, اس پر احکام جو ہے وہ مسلمان جیسے لاگو ہوں گے اور مسلمانوں جیسے احکام جو ہیں اس پر بولے جائیں گے اور وہ جو ہے مسلمانوں جیسے مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفن ہوگا اور مسلمان اس پر نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بارے میں نماز نہ پڑھنے والوں کے متعلق جو ہے اہل علم جو ہیں وہ کیا حکم دیتے ہیں اس حدیث سے امام نووی رحمت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے استدلال یہ کیا ہے جو آدمی قصب نماز ترک کر دے اگر چ نماز کے وجوب کا قائل ہو تو اسے قتل کر دیا جائے یہ شارے بخاری امام نووی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اور جمہور علماء کرام کا یہ مسلک ہے لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے کیوں جو حکم دیا گیا ہے وہ قتال ہے قتل نہیں قتال اور قتل میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ قتال جو ہے مفاعل کے بار سے ہے اور جان بین سے اس کا ویل چاہتا ہے یعنی قتل دونوں طرف سے ہوتا ہے ایک طرف سے نہیں ہوتا اور قتل جو ہوتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہے کیوں وہ تو یک طرفہ جو ہے قتل کیا جاتا ہے اس لیے دونوں میں فرق ہے اور قتال کی آباہد جو ہے اباہد کو قتل کی آباہد سے لازم نہیں ہے پھر اصحاب شاپی میں بات کہتے ہیں کہ بے نماز کو تین دن کی مہلت دی جائے اگر نماز نہ پڑے تو قتل کر دیا جائے اور وہ بطور حد مقتول ہوگا اسے تلوار سے قتل کیا جائے گا یہ امام شاپی رحمتہ اللہ علیہ کے بعض اصحاب کا یہ نظریہ ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر نے یہ روایت کی ہے اگر کوئی کس نماز ترک کر دے وہ کافر ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے قصدن کا یہاں ذکر ہے نا دن نماز کو ترک کر دے وہ کافر ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے اور بادشاہی بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ مرتد کے حکم میں ہے نہ اسے غسل دیا جائے نہ اس کی نماز جنازہ پڑی جائے اور اس کی بیوی کو اس سے جدا کر دیا جائے اسی طرح یہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے سے لکھا ہے لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بھی سماعت برما لیجیے گا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مازنی نے یہ کہا ہے کے نماز کو قید کیا جائے حتیٰ کہ وہ تائب ہو جائے اور اسے قتل نہ کیا جائے تعجب ہے جو نماز بے نماز کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کے معنی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے لہذا ان پر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ جب مزکور حدیث جو ہے دونوں کو شامل ہے تو دونوں پر جو ہے فرق کیوں کیا جائے دونوں پر ایک جیسے جو ہیں وہ احکام لاگو کیے جائیں اور ان حضرات کا مانعین زکوٰۃ کے بارے میں یہ مذہب ہے کہ جو کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرے اس سے جبرن زکوٰۃ وصول کی جائے اور نہ دینے پر اسے تاذیر لگائی جائے علامہ کرمانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے کہا کہ اختار کے نماز جو ہے کے زکت کا ایک ہی حکم ہے اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکات سے جنگ کی تھی یعنی ان سے مقاتلہ کیا جائے گا انہیں قتل نہیں کیا جائے گا تو کیونکہ جو زکوٰۃ منع کریں ان سے جبرن زکوٰۃ وصول کی جائے گی نماز میں ایسا نہیں ہے البتہ مانعین عین زکات جنگ کرنے پر تلے ہوں تو ان سے جنگ کی جائے اس وجہ سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی تھی اور یہ کہیں کہ کہیں منقول نہیں ہے کہ آپ نے انہیں روک کر قتل کیا ہو اگر رمضان کے روزے ترک کر دیں تو انہیں قید کیا جائے دن میں ان اسے کھانا پینا ان سے روک دیا جائے کیونکہ بظاہر وہ روزے کا معتقد ہے جیسا کہ قطب شافیہ میں یہ بات مذکور ہے ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ جب کوئی توحید اور رسالت کی شہادت دے نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے تو اس عزیز کے مقتدی کے مطابق اس سے جنگ ترک کر دی جائے گی اگرچہ دوسرے ضروریات دین کا انکار کرے حالانکہ ایسا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اقرار کرتا ہے رسالت کا اقرار کرے گا تو اس میں وہ تمام ضروریات دین کا بھی اقرار شامل ہے ہر چیز کا اسے اقرار کرنا ہوگا اگر ضروریات دین سے کسی چیز کا منکر ہوگا اہل سنت وال جماعت کے نزدیک وہ کا پر ہے اس کے اوپر میں کوئی شک نہیں ہے اور دوسری ادیس میں یوں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی وبما تو بھی جو مجھ پر ایمان لے آئے اور وہ جو میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئے معلوم ہوا کہ رسالت کی شہادت تمام ضروریات دین جو ہے ان کو, ان کو قبول کرنا جو ہے وہ ضروری ہے البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب حدیث تمام ضروریات دین کو شامل ہے تو نماز اور زکوۃ کی خصوصیت سے کیوں ذکر کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں عبادات جو ہیں بدنیے اور مالی ہیں اور دوسروں کا یہ معیار اور عنوان ہے اس لیے نماز کو دین کا ستون فرمایا ہے اور زکوٰۃ کو اسلام کامل میں ذکر فرمایا ہے اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ جب لوگ توحید و رسالت کی شہادت دیں تو ان کے خون محفوظ ہو جاتے ہیں اگرچہ نماز قائم نہ کریں نہ زکوٰۃ ادا کریں, یہ کیونکہ یہ ضروری بات ہے کہ جب توحید و رسالت کی گواہی دے دی تو ان سے کتال نہیں کیا جائے گا یہ انتظار نہیں کیا جاتا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں یا نہیں اب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں اور ظاہر بھی یہی ہے لیکن اللہ بحق ال اسلام پر اتفاق کی جائے کیونکہ نماز کے اوقات اور ادائے زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کو تعظیم کے لیے ذکر کیا ہے یہ ظاہر کرنا مقصود بھی ہے اور یہ بھی شہادت کا بھی حکم رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث میں فعن تابو تابو کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور حضور علیہ سلاد وسلام آپ کی اس حدیث پاک میں لفظ تابو کا استعمال جو ہوا ہے اس کے بارے میں کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات جو ہے قرآن کی آئے سے استقلال فرمایا ہے پن تابو اقام السلاتا و آت الزکاتا فخل سبیلا ہم فخلو تو اس بات کو ذہن نشین رکھ لیجئے گا کہ توبہ کے لیے توبا کا حکم ہے لیکن کوئی آدمی گنا پر اصرار کرتا رہتا ہے گنا پر گنا کرتا رہتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا اور توبہ جو ہے اس کو موخر کرتا رہتا ہے اور اس کو اس پر توبہ نہیں کرتا اگر اسی حالت میں وہ زندگی کے آخری دنوں پر چلا جائے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی آخری دن جب موت کا وقت آ جائے تو اس کی توبہ جو ہے پھر قبول نہیں ہوگی جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ پرماتا ہےتا ہےت ادرکل غرق آمن تو انہوں لا لا آمنت بھی بنو اسرائیل و آنا من المسلم آل آنا و قدا سید قبل وکن تن الفصین ح کو جب غرق نے گیار لیا تو اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں وہ آنا مین المسلمین میں مسلمانوں میں سے ہوں تو پھر فرمایا کہ اب تو ایمان لایا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نا پرمانی کرتا تھا کب لو وکن اور تو فساد کرنے والوں میں سے ہے فساد کرنے والوں میں سے تھا اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی جو ہے جو ہے ایسا کوئی کام کرو کوئی ایسا بعد کرو جو تم سے گنا جو ہے سردرد ہو جائے اور گنا کر بیٹھو لیکن اس کے بعد گناہ پر اصرار مت کرو اور گناہ پر گناہ مت کرو حقیہ کہ, کہ تم لوگ یہاں تک کہ توبہ نہ کر لو اور توبہ جو ہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے فوائے اس وقت کے کہ جب آخری وقت جو ہے وہ انسان کا آ جائے اس کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم ابن آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو, جو توبہ کرنے والے ہیں یہ ترمزی شریف میں یہ حدیث ہے اور اللہ کر اللہ کا ارشاد گرامی بھی ہے اور توبہ کرنے والوں کے بارے میں صحیح بخاری میں بھی حدیث جلد دو میں موجود ہے حضرت ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ انو بیان ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہ میری خطا اور جہالت کو معاف فرما اور تمام کاموں میں میری حد سے تجاوز کرنے کو معاف فرما میری جن خطاؤں کا تجھے مجھ سے زیادہ علم ہے ان کو معاف فرما اللہ میں نے جو گنا غلطیوں سے کیے ہیں ان کو معافرما جو گناہ آمدن کیے ہیں ان کو معافرما اس طرح کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا جو ہے نقل فرمائی ہے لیکن حضور علی سلاط وسلام جو ہیں وہ معصومان الخطا ہیں حضور علی سلاط و سلام سے کوئی خطا کا صدور ممکن ہی نہیں ہے جس جیسا کہ دو درس پہلے میں نے اس آیت کے بارے میں جو سورت پتہ میں موجود ہے اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علی سلاط وسلام سے خطا کا ممکن ہی نہیں ہے بلکہ اس کی توجہ جو ہے وہ میں نے اور طریقوں سے بھی بہت سے عرض کی تھی لیکن یہاں چونکہ حضور علیہ سلاط و سلام آپ کا یہ فرمانا جو ہے عجز و انکساری کی وجہ سے ہے اور حضور علیہ سلاط و سلام کا یہ فرمانہ جو ہے آپ کا استغبار فرمانہ جو ہے وہ جو ہے اللہ کے حضور آجزی کرنا ہے اور حضور علیہ سلاط وسلام خود دن میں سو مرتبہ جو ہے وہ توبہ پرمایا کرتے تھے اور حضور علی سلاسلام کا توبہ فرمانا ہم کہاں کے کون سے باقی کی مولی ہیں جب کہ حضور علی سلاسلام خود توبہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق کا تا دے اور ہمیں بدعمالیوں سے بچا لے اور ہمیں صحیح معنوں میں اہل سنت و جماعت کے پر قائم و دائم رکھے اور اہل سنت و جماعت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا تا فرما دے اللہ تعالی ہمیں ہماری دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرما دے اور ہمیں اس دن المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا تافرما دے ہماری تمام کوتوں کو دور فرما دے اللہ, اللہ کریم ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں چلنے کی تو عطا قطا فرما دے ہماری غفلت دور ہوں جو خطائیں ہم سے ہو جاتی ہیں اے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے وما ما الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ